سیدی حسین ادین محبود مجھے مولائی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ عرشی محمد افطر صاحب اللہ علیہ شاہ وہ دل سے ہی خاطر فر کرنا ہے اس سے مراد اللہ والے جن کے دلوں میں اللہ کی یاد اور ان کے ہر سانس میں اللہ کی بجبو اور ان کی یاد رچی اور بسی ہے اور اپنے مولا کی تجلیات سے سرفراہ ہیں اور اپنے مولا کی یعنی ملاقات کی خاطر تڑ رہے علطے والا رحمت اللہ ایک شعر شیر ہی تھا جی محبوب سے جدائی مالک سے جدائی ماں باپ سے بچھڑ کے بھی بچہ کیا توڑتا ہوگا جو ہے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہونے کے بعد دل تڑپتا ہوگا اللہ عالم کا درد حرکت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تب کی ریت میں ایک بے تو خود بھی اللہ کی یاد میں تڑپتے ہیں اور لوگوں کو بھی جوڑنے کے لیے اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ سے ملانے کے لیے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں وہ دن جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اس نے جو دل کر رہا ہے آس نے پوچھا تھا یعنی ناحرم عورتیں اور دیری سڑکوں کا ان کا ان کے حسن سے متاثر ہو جانا جو کہ حرام ہے ان کو دیکھنا بھی حرام ان کے خیالات لانا بھی ہوا اور آج کل کی تو عام ہے ہی اور اس میں یعنی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کریپ کا استعمال موبائلوں کا استعمال موبائل میں تو سمجھ لو کہ موبائل تو آزاد ہے اس وقت اور اس قدر سے اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ گھر سے باہر کیا گھر کے اندر ہی جو یہ ظہر اثر پھیلتا جا رہا ہے جوانوں کی جوانیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں اور جوانی کیا بچے بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور بوڑھے بھی اس میں ابتلا ہو رہے ہیں اور کیا کہیں کہ ہر طبقے کے لوگ جو ہے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں نیٹ کے اور کمپیوٹر کے بہانے جو ہے وہ خطنے میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اس سکولوں کے اندر بھی اس کو لازمی کر دیا ہے نیٹ کو تو اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ معلوم بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ختم نہیں کر رہے اس کو اس سے بچاؤ کی کوئی ترقی نہیں کر رہے اچھے اچھے سکولوں میں نیٹ کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو خطنا سازیاں ہیں تو اس کو ہلاک کرنے والی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد چلو ہم کہتے کہ آپ کی دنیا بن رہی ہے آپ اس لالش میں تو مبتلا ہو رہے لیکن دنیا بھی برباد ہو رہی جوانوں کی جوانیاں برباد ہو ہوتے رحمۃ اللہ ہیں فرمایا کرتے تھے کہ سنبھل کر رب ختم ہے دن بہار حسن فانی میں سنبھل کر رب ختم ہے دن بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں کتنی جوانیاں برباد ہو گئی ہیں کتنی جوانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اس نے بے جو دل آبان ہے اس نے سے جو دل باد کرنا وہ اپنی زندگی کو بل بات ہے وہ اپنی زندگی کو بل بات ہے یہ سب گنا اللہ تعالیٰ ہر گناہ مار کر دیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں بندہ توبہ کرے گناہوں سے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اس کا نقصان باخیر ہے ایمان جو خراب ہو گیا اس کی مثال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خوشیوں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہرا بھرا درخت ہو اور اس درخت کے پاس آگ جلا دی جائے اور بھڑکا دی جائے تو وہ درخت کیسا جھلس کے خراب ہو جائے گا اور پھر برسوں تک اس کو کھاد پانی دیتے رہو تب کہیں جا کر اس میں پھر کچھ ہریالی کچھ پتے پیدا ہو اس قدر چلا دیتا ہے ایمان کو اس قدر خطرناک مرض ہے کہ یہ مرض تو بعض اوقات کو تک پہنچا دیتا ہے بعد لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا نظر کی وجہ سے تو یہ بہت ہی خطرناک فرض ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک آرش مجاز تھا جب مننے لگا تو اسے کہا گیا کہ توبہ کر لو تو اس نے کیا شعر پڑا رضا کا شاہی رحمت چلی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو بڑی رحمت والے ہیں ان کی رحمت سے زیادہ اپنے محکوم کا حاضی ہو جانا زیادہ مجھے بتائیے مرتے مرتے قبل کرنا کبل کہہ گیا اور جہنم رزید ہو گیا یہ حال ہے اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ نظر بازی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ہی رخ پلٹ جاتا ہے اور گناہوں سے جتنا رخ پلٹتا ہے مثلاً نماز چھوڑ دی مثلاً چالیس درجے اللہ تعالیٰ سے اس کا رخ پلٹ گیا پھر توبہ کر لی اور نماز دہرا بھی لی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا روز رو کے منا لیا اللہ جھوٹ بول دیا تو مثلاََ بیس پچیس ڈگری میں ہراق ہو گیا پھر اس کی معافی تلافی کر لی اللہ سے پار کر لی رو دھو لیا پھر ٹھیک ہو گیا لیکن یہ بدنگاہی کا مرض ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل پیٹ ہو جاتی ہے ایک سو اسی درجے ملاق ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف بیٹھ اور ماں کاشک مجاز کی طرف جو ہے رخ ہو گیا اتنا خطرناک ہے اور اس سے اور جو مرض کا شکار ہو جائے اس کو کرٹنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے حضرت ورنہ کے بہادر نہیں کروں یہ مت کہو کہ ہم پہ اثر نہیں کرتا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا ہم تو بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں ہم ہماری نظر پاک ہیں اور دن سال تو فرمایا کہ جو شخص یہ کہ ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ تو ہمارے سب بھائی بہنوں کی طرح ہے تو اس سمجھ لو کہ یا تو یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقاضا رکھا ہے جن کی کشش رکھی ہے اور ورنہ پھر یہ جڑا ہے اب دو میں سے ایک بار کوئی تسلیم کر لو ٹھیک ہے اگر آپ دوسری دن تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ورنہ تو ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ سے جو دل آباد وہ ابھی زندگی کو میں نے کی کہ اس کے ایسے ہرے بھرے درد کے قریب جب آگ لگا دی جائے تو وہ جھلس کر بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے برسوں کھاد پانی دینے کے بعد پھر کہیں جا کے اس میں دیر ہریالی ہوتی ہے اسی طرح بدنگاہی کا مرض ہے کہ یہ جی ایمان کو ایسے جلا کے خاص کر دیتا ہے کہ پھر برسوں مجاہدہ کرے اور خوب محنت کے ساتھ اور خوب مشقت کے ساتھ برسوں کے مجاہدے کے بعد پھر وہ جیسا ایمان معاف تو ہو جاتا ہے لیکن نقصان اس کا باقی رہتا ہے پھر اس نقصان کے لیے بڑا زبردست ہو جاتا اس نے بتا سے جو دل آباد اپنی زندگی کو برپاد کرنا جو گلاد جو کر رہا ہے ہو حاصل ہو رہی ہے لذت حاصل ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے یہ تو خالد کو ناراض کر کے کبھی انسان خوش نہیں رہ سکتا خالد خوشی کو ناراض کر کے بلا تو خوش رہ سکتا ہے ناخوشی رہے گا وہ اپنے گناہوں سے سمجھ رہا ہے کہ مجھے لذت حاصل ہو ایک اور شیر عرض والا نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا آ... یہ معنی معنی مجرمانا تھوڑی لذت ہے دیکھو اس شیر میں کیسی بلاوت ہے یہ مانا معافیت معافیت مانے گناہ یہ مانا معافیت میں مجرمانہ گناہ کے اندر لذت تسلیم کر رہے ہیں لیکن کیسی لذت ہے مجرے مانا کہیں کوئی دیکھنا لے ڈر اور تشریف پریشانی پسینے آ جاتے ہیں پہلی دفعہ جب آدمی گناہ کرتا ہے پسینے چھٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے ہمت کرتے کرتے پھر آخر تیرز ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس بھی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اپنی فلام دے ہیں فرمایا کہ یہ مانا معافیت میں مجھے تھوڑی لذت ہے۔ اب لذت کی ہے مجرمانہ مانا لی ہے اور تھوڑی لذت ہے چند تھوڑی دیر جتنی دیر تک گناہ کیا ہے اس وقت تک, تک روکے میں مبتلا رہا کہ میں خوش ہو رہا مجھے لذت حاصل ہوئی اس کے بعد کیا ہوگا حضرت نے فرمایا کہ جیسے جو وہ خارج کا مریض ہوتا ہے جب خارج کرتا اس کو بڑا, بڑا مزہ آتا ہے بہت خجرانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کھجلاتے کھجراتے کھال پھٹ جاتی ہے کون جس میں لگتا ہے اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ ہو رہا تھا میرا اور اب سارے شامی نے اجڑ گئے تو یہ مانا معاشیت میں مجھے مانا تھوڑی ضرورت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے اور یہ ان کے زمین سے ان کے آسمان سے نکل کے کہاں جائے گا حضرت فرماتے دیتے کہ کسی ملک کا مجرم ہو وہ دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے لیکن یہ تو ساری زمین سارا آسمان ساری کائنات سب ان کی ملک ہے ان کی بادشاہت کے اندر ہے ان کی شہنشاہیت ہے یہاں جرم جرم کر کے کہاں نکلے گا کس جگہ جائے گا جہاں نکلے گا بہو محاق این ما کم دیں ہر جگہ اللہ موجود ہے اور ان پہ یہ بھی یاد آیا دھرماد دیکھے حرد والا یہ کا شعر ہے جو کرتا ہے تب کے اہل جہاں سے جو کرتا ہے تو جھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور فرماتے ہیں من ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے تم سے زیادہ ہم تم کو جانتے ہیں تمہاری مکاریوں کو تمہاری چکر بازیوں کو تمہاری دھوکے بازیوں کو ہم تم سے زیادہ تم کو جانتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ عالم خلم کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا تم بڑی اپنے اپل لڑاتے ہو بڑے آپ اپنے آپ کو تیز ترار اور ہوشیار سمجھتے ہو ہم نہ جانے جس نے پیدا کیا جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے جو نفس کو جو ہے نفس کی بات مان رہا ہے نفس بری بری باتوں کا حکم دے رہا ہے اور اس کی بات مان کر گناہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہوں سر حقیقت وہ خوش نہیں ہو رہا بلکہ اس کی روح آزاد میں مبتلا ہے اور تو اپنے آپ کو ناشاد کر رہا ہے نا خوش کر ہے اس نے بتا جو دل ہے وہ وہی زندگی کو بلتاد ہے جو نص کو گناہ ہو جو نس کو گرام کیش تر ہے ناشاد چر نو کو ناشاد چرنا اب اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ جب, جب ایسی عمر آ جائے تبادل شدید ہو اس شخص کو یا اس آدمی کو تنہا نہ رہنا چاہیے تنہا نہ رہے اور قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے نفس کی خواہش کا مقابلہ کرے پوری خواہش کا اور ہرگز جو ہے اس پر عمل نہ کریں شروع شروع میں بہت زبردست مجاہرہ ہوگا بہت مشکل پیش آئے گی لیکن ہر گناہ کے تقاضے کے بعد تھوڑی دیر مجاہدہ کرنے کے بعد وہ تقاضا منتقل ہو جاتا ہے فائدہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے ہاں طبیعت کی زور پر ہے تو رخ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رخ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ ویسا نہیں کہ جیسی ادھر خواہش ہوئی ادھر گنا کر لیا ادھر اس کر لیا سوچو کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے یا اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے طبیعت کی رو زور پر ہے تو رخ اور ہاں طبیعت کی رو ہاں رو طبیعت کورو زور پر ہے تو رخ وغیرہ یہ سر سے گزر جائے گی ورنہ کیا ہوگا ایک دم تمہیں پا... گنا بہا لے جائے گا طبیعت میں ایک گناہ ایک گنا کے بعد دوسری گناہ کی کشش اور خواہش زیادہ زور سے آتی گنا پوری کوشش کر کے گناہ سے رک جاؤ تو یہ کیا ہوگا کہ طبیعت کور پر ہے تو رخ وغیرہ یہ سر سے گزر جائے گی ذرا دیر کو تٹالے خیال چڑھی ہے یہ اتر جائے گی کبھی ندی چڑھتی ہے فواہشات کی روح زور پر آ جاتی ہے وہ تھوڑی دیر رک جاؤ پھر دیکھو یہ مت سمجھو کہ آپ کو میں اب تو بالکل لاچار ہوں گے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تھوڑی دیر رک جاؤ گے تو وہ پھر آہستہ آہستہ فوائدات اعتدال کیا جائیں گی اور عقل بھی اعتدال کیا جائے گی تو یہ فرمایا کہ اس میں تھوڑی دیر رک جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنہا نہ رہو تنہا رہنے سے شیطان جو جس دیکھو حضرت نے فرمایا کہ جو ریوڑ ہوتا ہے بھیڑوں کا جو دمبے بھیڑ بکریاں وغیرہ اس سے جو ریوڑ سے جو الگ ہو جاتا ہے وہی وہ شکار بن جاتا ہے جب تک ریوڑ میں ہو کمزور سے کمزور بھیڑ کے اوپر حملہ نہیں کرتا شیر حملہ اس پہ کرتا ہے جو الگ الگ کر جاتا ہے ریوڑ سے نیک صوبت میں جڑے رہو اسی لیے نیک صوبت میں جڑے رہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ شیتان حملہ نہیں کر سکے گا گھبرا جائے گا کیونکہ خبراتے اللہ والے سب موجود ہیں ایسی صحبت میں رہو گئے نیک خیالات کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کی محبت میں آئے ہوئے لوگوں کو فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں تو فرشتوں کی پاکیزہ معیت اور پاکیزہ صحبت بھی نفس ہوتی اور فوائد بھی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یا اردون قومی درون اللہ اللہ حقت ہوئے کہ فرشتے اس مسجد کو گھیر لیتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو اللہ کی محبت میں بیٹھے ہو تو ان, کے, ان کو فرشتے گھیرے ہوں کوئی ایسے گھر کی نہیں ہے جو اللہ کی محبت میں منعقد ہو اور فرشتے اس کو گھیرے نہ قوم اللہ اللہ حبت کا رحمان اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھاکے رہوشیترحمن اور و عَلَيْهِمُ علیہ مسکینہ اور اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے نور کی بارش ہوتی ہے قلوب کے اندر قلوب میں سکینہ جو ہے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ قلوب کے اندر نازل بننا جلوں کو چین نصیب ہوتا ہے نام نصیب ہوتا ہے وہ نظرت علیہم السکینہ و رقم اللہ کیا شرف ہے سبحان اللہ کیا عظیم دولت ہے اللہ کے محبت کی اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ عنڈا ارواحل امبیائی وائند ملائیت مقربین ذکر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرے بھی, بھی میری محبت میں آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہیں یہاں پر مجھے دیکھا بھی نہیں ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فکر فرماتے ہیں اتنا بڑا شرم سے رہتا ہے یہ ہم یہاں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں آسمان والے ہمارا ذکر کر ہیں اتنا شرم ہیں اب اس کو چھوڑ کر جو آدمی گناؤں میں پڑے گا اللہ سے دور ہوگا پھر اس کا کیا بنے گا جو نس کو گنا شاد تاشاد رہا ہے وہ دل جو تین ہاتھ پر یا کر رہ جو تیری پر یاد کر رہا ہے وہ دل جوتے پات رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد ہوئے کو آباد کرنے آل سے کہ اللہ اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پیارے ہیں کہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ جانتے رہتے ان کے قلوب میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے ان پر بھی فضل الرحمت کی بارش کرنا دیتے ہیں ان کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے کا پیارا ہے اس لیے کوشش کرو دوستو کہ کسی اللہ والے کے قلب میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاؤ اس کو خوش کرو تو ان کے قلوب میں ہم بچ جائیں اور ان کی محبت کو اپنی جان میں بتا جان میں دل میں بھی نہیں اپنی روح میں اپنی جان میں ان کی محبت کو بسالے تو جب وہ روئیں گے تو ہم بھی اس رونے میں شامل ہوں گے ان کے رونے میں ہم بھی شامل ہوں جب وہ محبت کریں گے ان کی محبت میں ہم بھی شامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو دیکھتے رہتے ہیں اگر ہم اس دل میں ہوں گے تو ہمارے اوپر بھی فضل ہو جائے وہ دل جو تری پر ہے دل جو آج پر یاد چلنا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد چلنا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد چلنا جو یاد کرنا مولا کو اپنی دل میں جو یاد کرنا مولا کو اپنی دل میں اس کا بھی یاد کر رہا ہے سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کرنا ہے مولا تو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا یاد کر علیہ سلطان جی نے اس کی تفصیلی ہے کہ بندے کا یاد کرنا کیا ہے اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ قرونی بے ہے بندہ مجھے یاد کرے اطاعت کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ زبان سے جاری رہے چاہے کلما شریف جاری رہے سب اللہ جاری رہے اور لوگ مل جائے تو ہم کو گالی دینے لگے جیسے حضرت والا فرما دیتے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے بیت کی درخواست عضر کیونکہ کہ شناس تھے، سے شناس تھے سے پہچان لیا کہ ان کو غصے کا پوچھا کہ کیا آپ ذکر کرتے ہیں زیادہ حضرت حربت زبان پہ ذکر حربت میں تو ذکر کرتا رہتا ہوں کہا آپ کو غصہ آتا ہے کیا غصہ وہ تو حضرت میری ناپتے رکھ رہے ہیں اور کہا کہ حالت یہ ہے میری غصے میں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں سے گالی دے دیتا ہوں نے فرمایا اچھا وہ آپ کو مارتا نہیں ہے ہاں نہیں آہستہ سے گالی ہے تو فرمایا کہ ہاں اگر یہی حال بھال تو زور سے بھی غالب ہو گی اور پھٹو گی پھر بیسی فرمایا فرمایا جاؤ پہلے تین چار یا چھ مہینے مطلب اوپر کی اتنے مہینے ذکر کو ملتوی کرو اس کے بعد اطلاع کرو اگر میری بات پر عمل کرنا ہو تو پھر آنا پھر انہوں نے مفلس سے عمل کیا اور پھر آ کے بتایا کہ حضرت اب گھر والے بھی اب تو دیتے ہیں ذکر کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر وقت تبدیلی بیٹھے رہو یا ہر وقت زبان سے ذکر جاری رہے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق میں برائی پیدا ہو جائے غصہ سارے چڑچراہٹ جو کہ حرام ہے گھر والوں سے آ کے غصہ کرنا اور بچوں پہ غصہ کرنا اور یار دوستوں سے معاملات والوں سے غصہ کرنا اور بد اخلاقی کرنا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا یہ تھوڑی ذکر ہے ذکر تو یہ ہے کہ ہر وقت میں جستجو ہے کہ میرا مولا کسی وقت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرے کسی قول سے میرے کسی ٹیب سے میرے کسی عمل سے میری نیت سے اللہ ناراض نہ یہ ہے اصلی ذکر اور جب ذکر ذکر لسانی کا موقع ہو ذکر لسانی کرو جب ذکر پلوی کا موقع ہو ذکر پلوی کرو ذکر پلوی یہی ہے کہ دن میں ہر وقت ذکر موجود رہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ نا ہو بس اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اثر ذکر بھی کر لو اور باقی فرائض واجبات اور سنت موقع اس کا اہتمام کرو اور گناہ ایک ہی نہ کرو بس اللہ والے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد موجود ہے یہی ذکر ہے اس کو فرمایا فرد رونی بال اتاعتی تم مجھے یاد کرو اتعاج کے راستے سے عنایت ہی میں تم کو یاد کروں گا طرح طرح کی عنایات یہ ہے تقوا اور تقوا کے انعامات کیا ہیں یہ عنایت اللہ تعالی کی اور مزید یہ سب سے بڑی عنایت ہوتی ہے جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو بھئی توبہ کر لو یہ تھوڑی کہہ رہے کہ آپ سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی ہو جاتا ہے یہ فرماتے تھے کہ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا تو کرنا تو بہت برا ہے اس پہ ذرا اس پہ بہادری کرنا کہ ہم توبہ کر لیں گے تو یہ تو بہت بری بات ہے عماقت کی بات ہے معلوم نہیں توبہ کی توحیع ہوگی یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیع کرے نہیں تو ہر اللہ نے راستہ رکھا ہے توبہ کر لو توبہ کر کے اللہ کو پھر منا لو اور پھر متفق ہو جاؤ بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ आ, اس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ ایک راستہ تکوا کا ہے تو ایک راستہ توبہ تو نہیں کریں گناہ ہو جائے تو مایوسی نہیں توبہ کر لو پھر اللہ والے ہو جاؤ اور جو آدمی مایوس ہو جاتا ہے شیطان اس کو اور مایوس کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے جب توبہ بھی قبول نہیں تو اور گناہ کر لو اور مزہ لے لو اس طرح مایوس کر کے اور زیادہ گناہ کرواتا ہے نہیں اردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی ہیں کہ اگر بندہ ستر بارہ وہ ایک گناہ پر جوڑتا ہے بار بار وہی وہ گناہ کرے یا کوئی دوسرا گناہ کرے دن بھر میں ستر بار بھی گناہ ہو جائے لیکن ہر دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سے ندامات شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ میں اب نہیں کروں گا اگرچہ پھر اس کا ارادہ اٹھ جاتا ہے لیکن وہ توبہ ضرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر بار کیا ہزار بار بھی وہ گناہ کر ڈالے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے معاف کرتے رہیں گے جب تک بندہ ادب ہمارے عزت نے سفر میں فرمایا کہ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہی رہیں گے اور یہ یوں ہی بات نہیں ہے شیطان نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہتاؤں گا قسم کھا کے کہا تو اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائیں تو بھی عزت کی وہ بھی دی وہ ایک سکھائی مکانی کیا بات ہے شیطان کی کیا حیثیت ہے لیکن اس کے مقابلے میں بندوں پر اللہ کی رحمت کو جو ہے اور کیا تھا تین تین قسمیں کھا کر فرمائیں حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پھر بھی قسم کھا کے فرمایا کہ میری عزت کی قسم میرے جلال کی تسم اور میرے بلند مرتبہ شان کی تسم کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگ کریں گے جب تک معافی مانگ کریں گے معاف کرتا رہوں گا کیا بات ہے تمہارا گرام ہو جانا اور ہے اور کرنا اور ہے کرنا تو بہت بری بات ہے ہو جائے تو بھائی معافی مانگو اللہ کو تو یہ ہے کہ یہ پھر متقی ہو گیا اور متقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات دنیا میں بھی بڑے بڑے انعامات یہ نہیں کہ جنت ادھار ہے بس جنت میں جا کے ملے گا لگا مانا کے جنت تو دور ہے عارف دل میں خالق سے جنت لیے ہوئے اللہ والے دنیا ہی میں جنت کا مزہ پاتے ہیں بلکہ جنت سے بھی بڑھ کے مزہ پاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو پا جاتے ہیں کیونکہ وہ خالق سے جنت ہے اس لیے جنت سے بھی بڑھ کے مزہ ان کو ہاں جو یاد کر رہا ہے مالا گو اپنے دل میں جو یاد کر رہا مالا گو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا یاد کر رہا ہے رولا گلا ہے انار ذکر کا یہ نے بتایا ان ذکر کا یہ قرآن نے بتایا داکر کو اس کا مولا ای یاد کر رہا ہے کاقر کو اس کا مولا ای یاد کر رہا ہے سو قیاد کرنا پانی کون مسلم چاہ سو قیاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کرا ہے پانی بھی اپن کیا کو یاد کر سبھا تھا اللہ تعالیٰ جی اپنے بتوں کو جاتے ہیں کہاں بھٹک رہے ہو کہاں جا رہے ہو مجھے سوچ کیا آیا جاتے انسان ماں بہت کبھی روپی کریں ارے تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کیا محبت کا عمان ہے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب ربے کری کیا تو یاد کرنا پانی کون ہے مسلم سو کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی کیا کو یاد کرنا ہے پانی بھی اپنے گلری ہے یہ فعد آ گلیاں ہیں یہ فعت آل برتن کو یار تلا ملک نمی کو بھی یاد کر رہا ہے خدا گریاد چل رہی ہے یہ خیا تمہار کو گریاد چل رہی ہے یہ خیا تمہار جتنی اللہ کی مارفت اور جتنی اللہ کے محبت حاصل ہوتی جائے گی جس کے حصول کا ذریعہ سوا صحبت عید اللہ کے سوا صحبت عارفین کے کوئی اور, اور ذریعہ نہیں اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی پرانے پاک میں اور حدیث پاک میں فرماتے لیکن رہنمائی تو فرمائی ہے لیکن ایک ہی ذریعے کی کیا اور ان کا راستہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سب سے افضل عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ مانگنا سکھایا ہاں صراط المستقیم صراط سراط علیہم معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے یا صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے ہاں سیدھا راستہ بالکل تازہ سیدھے کا سیدھا اللہ کی طرف کئی چیڑ پھیڑ شاخ نکلی بھی نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کون سا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ انعام یا لوگ کون کیا ہے؟ الای طلبین الایت الگین انحم اللہ علیہ مینت نبی جین اس کا دروازہ بند ہو چکا نبی اب نہیں آئیں کوئی نبی آئے گا کیا ہے بس صدیقین کی جمع فرمایا ہے صدیقین آتے رہیں گے قیامت تک آتے رہیں گے ہماری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اور چشمہ ہٹا دے تو ہم کو نظر بھی آنے لگ جائے گا تو کے صدیقین شہدا راستہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ سب چیز ساتھ ستھری اللہ تعالیٰ نے پرانے طور پر نازن فرماتی ہوں تو ہر ایک یاد الگ ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ صوبے یقین ہے کون ماضین ہے نا سب, سب سے افضل درجے کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو ہزار بھی ہیں لیکن شہید ہو گیا اب کیا کریں گے صالحین بھی ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ کیا ہے صدیقین کا ہاں جس کے بعد میری حضرت فرماتے تھے صدیقین کا درجہ وہ درجہ ولاقت ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے اور نبوت نیچے نہیں آ سکتی اور ولاقت آگے نہیں جا سکتی دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس کو نو مین لینڈ کہتے ہیں انگریزی میں کہ دو ملکوں کے درمیان سرد کے بعد ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو نو مین لینڈ چلاتی ہے کسی کا حصہ نہیں نہ اس ملک کا نہایت میں اور نبوت میں ایک فاصلہ ہے نہ نبوت نیچے آ سکتی ہے نہ ولایت اوپر جا سکتی ہے لیکن سب سے آخری جو انتہائی درجہ ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے نبوت میں داخل نہیں ہو سکتا ولاس کا سب سے آخری درجہ وہ تین جی جی کا درجہ ہے اور یہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اور اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے مشکل نہیں بنایا کہ مارے دولت اتنا ہو تب کامیاب ہوگئے یا جسم پہلوان ہو طاقت ہو, ہو تب پہلوان ہوگے اور جب بادشاہ تم کو تب کامیاب ہوگئے یا جو ہے وظاہد زیادہ کرتے ہو تب کامیاب ہوگئے وظاہد میں تو مشکل ہے ضعیف آتی کی کیسے کرتا وہ کیسے اللہ کی ولایت حاصل کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد کیسے رکھی کہ آج اللہ امام الطف اللہ تو کنو وارتا اور بنا ہے کہ ان اولیا مستق میرے تو ولی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے کم کام کرتا ہے اور میری دوستی لے لیتا ہے آسان رابطہ رکھتا کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرو بس اور میرے ولی ہو جاؤ سبحان اللہ ہر شخص اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے مگر جتنی تیری قربانی تو اتنی خدا کی مہربانی قربانی دیتے جاؤ مجھے کرتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور پھر اگر سیڑھی کچھ باقی بھی رہ گئی اور وقت نظر آ گیا پھر وہ باقی سیڑھی خود ہی طے کرا دیں گے سے پہلے پہلے کاملین کو تائبین کاملین نہ کہیں تو تائبین میں اٹھا لیں گے تائبین بھی وہیں پہنچیں گے شام کاملین پہنچے ہوں گے وہاں ان تائبین کرتے ہیں تھوڑی کوشش مجادہ محنت کرتے رہو باقی طے کرا سے پہلے پہلے اللہ والا کیا کرنا ہے صحبت صالحین اختیار کرو تاکہ ہمیں وہ ذریعے کو اختیار کرنے کا اختیار ہے جتنا اختیار ہے اتنا کام کر لو باقی کام ان کا ہے ان سے چھوڑ دو سب اللہ والے بنیں گے کہ ان کا کام ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمارا کام اپنا کام کرتے رہو صحبت صالحین میں آنا جانا رکھو اور جو طریقے ہیں اور یا اللہ سے جڑنے کی اور ان سے محبت پیدا کرنے کے ان کو اختیار کرو بس پھر جو کام کم جائے یاد کر رہی ہے یہ خوب تر پلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اب تر پلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اس نے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو بڑی طرح بدار اللہ تعالیٰ ان کی قدر کسی فرما دیا جمہوری افریقہ کے دس سفر نامے پر سرد والا کے ارشادات ہوئے جس کے مجموعے کا نام ہے پردیش میں تطفر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ کامل اطمینان کی ضمانت تھی پیشاد فرمایا کہ دیکھو میرے دوستو اور عزیز ہو اور میرے پیارے بزرگوں چین صرف اللہ کی یاد میں ہے جوشف یہ سمجھتا ہے دیکھو مضمون بھی کیسا ملا سبھا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں میں چین ملے گا وہ انٹرنیشنل کلو ڈونکی گدا یعنی منک, اور منکی یعنی بندر ہے جو گناہوں, گناہوں سے اشاد ہوتا ہے گناہ کرتا ہے گناہوں میں چین نہیں ہے اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں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 میری نافرمانی میں کہاں چین تلاش کر رہے ہو تمہارے دلوں کو چین صرف میری یاد سے ملے گا لہٰذا میری یاد میں لگو اور یاد کا فرد کامل فرما برداری ہے اور غفلت کا پرد فرد کامل نافرمانی ہے لہذا نافرمانی سے بچو یہ سب سے بڑی یاد ہے سب سے بڑی یاد سب سے بڑا ذکر کیا ہے نافرمانی سے بچنا دیکھو جو گنا, گناہ سے بچنے کی فکر رکھے گا تو یقیناً اللہ اللہ اس کو یاد ہے اللہ سے حاصل نہیں ہے وہی وہ تو گناہ سے بچے گا وہی وہ تو فکر کرے گا اس کی لہٰذا نافرمانی سے بچو یہ سب سے بڑی یاد ہے سب سے بڑا ذکر ہے ٹو شخص نافرمانی کر رہا ہے وہ یاد میں کہاں ہے ارے وہ تو یاد کے بالکل خلاف جا رہا ہے اور اس زمانے میں آدمی ناز... نافرمانی ہے اس زمانے میں عام نافرمانی بدنظری ہے سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا بدنظری ہے بس اللہ تعالیٰ نظر اور دل بچانے کی توفیق لوگ سمجھتے ہیں بس بدنظری نظری یہی باہر نکلے مالک اور یہ بدنظری تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور نامحرم رشتے دار ہیں وہ بھی تو نامرم ہیں ان سے بھی تو نظر بچانا ہے بلکہ ان سے آئن پلبند اور پالیبند ہر نامحرم سے تین قسم کی دوری ضروری ہے آئن یعنی آگ سے نہ دیکھو البن یعنی دل میں ان کا خیال نہ لاؤ اور طالباً یعنی جسم کو ان کے قریب بھی نہ لے جاؤ قریب لے جاؤ گے فرمایا کہ تفرگو گے تو تف الو ہو جاؤ یعنی عمل کر بیٹھو گے گناہ کر بیٹھو گے اور دوسرا یہ کہ گھر میں جو ہے موبائل اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اس نے جو ہے بڑی تباہی مچائی دی اسکول کی تعلیم کے بہانے کالج کی تعلیم کے بہانے تو جو ہے وہ اس میں قدر جوانیاں برباد ہو رہی ہیں اس طرح زندگی تباہ ہو رہی ہے ایمان تباہ ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ نظر اور دل بچانے کی توحیت دے دے میری آپ لوگوں سے اور اپنے نفس سے یہی فریاد ہے کہ آپ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ دیکھو اللہ والے کیا تعلیم دیتے ہیں کہ خود کو ضرور شامل کرتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کرتے اللہ والا وہ ہے ہی نہیں جو دعویٰ کرے ہیں ایک شخص نے حضرت حضر رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر ایک آدمی ہے ہمارے گاؤں میں وہ اب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہاں صحیح کہتا ہے پہلے گوشت تھا اب لال ہو گئے ارے اللہ والے کوئی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ والے اور ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گناہ نہیں کرتے وہ اپنے, اپنے آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں اس میں آپ لوگوں سے اور اپنے نفس سے یہی فریاد ہے کہ آنکھ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ آنکھ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ آپ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کہیں چین نہیں مل سکتا بس تقوی سے رہو تقوی سے رہو تپوا میں چین کی ضمانت ہے بس آج سے عہد کر لو آپ بھی عہد کریں ہم بھی عہد کریں میں بھی عہد کرتا ہوں کہ ایک لمحہ ایک سانس بھی خدا کی ناراضگی میں نہیں گزاریں گے بس پھر اطمینان ہی اطمینان اور چین ہی چین اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کو آنی جانی چیز ہے جو آج بچہ ہے وہ دن میں معلوم ہوا بابا بن گیا ہمارا بھی بیٹا چھوٹا سا تھا تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے حج کی حادث کی توفیق نصیب ہوئی وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی ہمارے قبر زمان عالف اللہ شیخ الحدیب ہاں مولانا شاہد المکین صاحب عظام اللہ علیہ ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کل تو یہ بچہ تھا آج بچے کا بھی بچہ آ گیا اب آج ماشاء اللہ دو بیٹیاں باب ہے دیکھتے ہی دیکھتے وقت کیسا گزر جاتا ہے اور بیٹیاں پڑی بھی ہو گئی ماشاء اللہ بڑی ہو رہی ہیں تو ڈھائی سال کی ہو گئی تجیب ایسے وقت گزر جاتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کچھ دن میں معلوم ہوا دادا جی وقت ابھی تھوڑے دن بعد ان دادا نہ تحریر تو بدلے جو بچہ آج ہے کچھ دن با, کچھ دن میں معلوم ہوگا بابا بن گیا کچھ دن میں معلوم ہوگا دادا بن گیا ایک دن معلوم ہوا کہ مر گیا انجام سے ہی ہونا ہے ساری دنیا یہاں سے جانے والی ہے پوری دنیا میں جو زمین کے اوپر ہے سو برس کے بعد زمین کے نیچے چلی جاتی ہے سو برس میں اوپر کے لوگ زمین میں دخم ہو جائیں گے اور روح اوپر اللہ کے پاس چلی جائے گی بس اس اس چیز کو اپنے خیال میں بتا لینا چاہیے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی رابطہ آسان ہے ہماری منزل جو ہے کتاب کا عنوان میں کتنی زبردست اصلاح ہے دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تب کیا ہے خوبصورت عنوان ہے حضرت مائر کے بارے تاجر لوگ یا دنیا کے زیادہ مجبور لوگ جو ہے سے گھبراتے ہیں اس لیے میں نے اس کا یہ عنوان رکھا ہے پردیش میں تجرے وطن اس لیے کہ وطن کی یاد سے کوئی آدمی گھبراتا نہیں اس قطر دیکھو چین کی تعلیم میں بھی کیا حکمت, حکمت سے کام لینا چاہیے کیا حکمت ہے کیا مانا دنیا کے پردیش نے آخرت کے के اصلی قطر کیا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تھوڑے دن کے لیے ہے اور ہمارا اصلی وطن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ آخرت ہے بس عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اللہ کی مان کر چلے اور اللہ کو راضی رکھے اور بڑے بڑے انعامات کا مسترد ہو جائے اور بے رقوب وہ ہے جو دنیا میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے نافرمانی فرمانی پہ اتر آئے اور اپنے انجام کو دنیا کو بھی برباد کرے اور انجام کو بھی برباد کرے دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے اگر اللہ کو راضی کر کے چلا گیا کامیاب ہے اور ناراض کر کے چلا گیا خدا نخواستہ تو دنیا بھی برباد ہے اس کی اور آخرت بھی برباد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھ آخرت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے عظیم و شان خلانے سے ہم کو ہمارے دوستوں کو سب گھر والوں کو اور ہمارے سب گھر والوں کو اور تمام حاضرین و حاضرات اور ہمارے گھر والوں کو اور سامعین و سامعات اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک جذب فرما کر اے اللہ اولیا فیم سے انتہا ہم سب کو عطا فرما دے اللہ پاک کی باروں کو شفاء کامن حاج مستم کاما دے ڈرم کے لیے جو پریشان ہیں ساروں کی ان کو حلال آسان اور بابرکترس نصیب فرما دے اے اللہ دنیا کے بھی کام بنا دے آفر کے بھی کام بنا دے دونوں جہان کی نحمتوں سے مالا مال فرما دے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت کروا گناہوں کی حماقت سے اور خفاثت سے اور نجاتت سے اے اللہ ہم کو دور کر دے اجازتوں کو ہم سے دور کر دے اے اللہ ہم کو اپنی باقی محبت عطا فرمان کیا اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے معلوم فرمان اے اللہ فکر آثرت پہ ادا فرما دے اللہ فکر انجام دے دے اے اللہ ہم سب کو اللہ جو بھی دلوں کے اندر متاثر حسنا ہے اللہ ہم نے ہم کو بامراد فرما دے اے اللہ جو بھی حاجت ہیں بھائی جائے انہیں ہمیں بامراد فرما دے اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے جن کے اللہ مغفرت بے حشاف کرنا اور جو بھی دنیا سے مسلمان چلے گئے اللہ ان کی مغفرت بے حصا کرنا اللہ محمد اللہ محمد اللہ وفی امت محمد اللہ محمد اللہ محمد سلام سلنس ولا ولا تعالی علی محمد